بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک اخوان حسن البنا شہید نے اس کی بنیاد رکھی وہ مصر میں راہ چلتے شہید کر دیے گئے اس تحریک کو فکری اساس سید قطب شہید اور عبدالقادر اعودہ شہید نے فراہم کی جو اپنے وقت کے بلند پایا مفکر تھے یہ دونوں حضرات مصری حکمرانوں کے مظالم کا شکار رہے اور بلاخر پھانسی پر لٹکا کر سرفراز کیے گئے حسن الحضیبی اور عمر تلمیسانی بھی اس تحریک کی اپنی اپنے وقت میں قیادت کرتے رہے زینب الغزالی اس تحریک کے شعبہ خواتین کی روح رواں تھی انہیں جیلوں میں دردناک مظالم کا نشانہ بنایا گیا اور پچیس سال قید مشقت کی سزا سنائی گئی مگر بعد میں انہیں اس مدت سے پہلے رہا کر دیا گیا دور حاضر میں شیخ یوسف القرزاوی اخوان کے معروف مصنفین میں سے ہیں اور یہ تحریک مصر متحدہ عرب امارات اور سعودیہ کے علاوہ تمام عرب ممالک میں اپنی گہری جڑیں رکھتی ہے اس تنظیم میں امیر کو مرشد اور امیر مرکزی کو مرشد العام کہا جاتا ہے اس تحریک کے اراکین اعلیٰ دنیاوی تعلیم یافتہ طبقے کے افراد ہوتے ہیں اور دینی تعلیم کے لیے مطالعے فکری نشستوں اور سوال جواب کی محفل کو کافی سمجھتے ہیں جمال عبد الناصر نے اس تحریک کو اپنی حکومت کے لیے شدید خطرہ سمجھتے ہوئے اسے سختی کے ساتھ کچلا اور ہزاروں اخوان کو شہید کر دیا اخوان کے سابقہ نظام میں عبادت اور سیاست کے درمیان توازن کی کوشش کی جاتی تھی مگر اب ان کے نظام تربیت میں سیاست کو عبادت پر واضح فوقیت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اخوان کے اراکین روحانی اصلاح سے دور اور ظاہری نمائش اور تبصرہ بازی میں آگے نکلتے جا رہے ہیں اخوان کے ہاں نظم پرستی ایک کمال سمجھی جاتی ہے اور وہ اپنی تنظیم سے باہر کے کسی فرد کو خواب و دینی خدمت کے کسی بھی مقام پر فائز ہو قابل توجہ یا قابل اعتبار نہیں سمجھتے سید کتب مرحوم اور مولانا مودودی مرحوم کی تمام تحریروں کو بغیر دلیل کے قبول کرنے کی وجہ سے اخوان میں بعض نظریاتی کمزوریاں بھی پیدا ہو گئی ہیں ان کمزوریوں کو اسی صورت میں بآسانی دور کیا جا سکتا ہے جب اخوان ہی میں سے کوئی فرد اس کے ازالے کے لیے کام کرے کیونکہ غیر اخوانی کی رائے اخوان کے ہاں معتبر نہیں ہوتی عرب ممالک میں اس وقت تین تحریکیں پرامن دینی جد و جہد کے حوالے سے کافی کام کر رہی ہیں اخوانی سلفی تبلیغی ان تینوں میں سے اخوان سب سے زیادہ منظم اور مضبوط ہیں جبکہ سلفی تحریک کو بعض حکومتوں کی امداد حاصل ہے اور عرب حکومتیں سلفی تحریک کو اخوانی تحریک کے توڑ کے لیے منظم کر رہی ہیں جبکہ ان دونوں کے مقابلے میں تبلیغی تحریک خالصۃ عوامی تحریک ہے جو باوجود مخالفتوں اور پابندیوں کے تیزی سے اپنے حلقۂ اثر کو بڑھا رہی ہے میرے ناقص خیال کے مطابق عرب ممالک میں اخوانی تحریک کا وجود ایک بڑی غنیمت ہے اور اس تحریک کی برکت سے مسلمانوں میں دینی شعور اور بیداری پیدا ہو رہی ہے برے صغیر کے علماء کرام اور دینی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اخوان کے ساتھ اپنے مراسم بڑھائیں اور آپس میں اچھائیوں کا تبادلہ کریں ہماری دینی جماعتیں اخوان سے نظم و ضبط اور خود انحصاری کے مجرب طریقے سیکھیں جبکہ اخوان ہمارے علماء کرام سے روحانی قدروں سلف پر اعتماد اور احکام دین پر اولا اور ثانوی تقسیم کے بغیر مضبوط عمل کے گر سیکھیں یاد رکھیں دین نام ہے نصیحت اور خیرخواہی کا اور ہر علاقے اور ملک کے مخصوص حالات کا اثر وہاں کی تحریکوں پر موجود ہوتا ہے اس لیے حالات کو سمجھنے دل کو کھلا رکھنے اور مجبوریوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے تب خیر کے چشمے زیادہ قوت کے ساتھ پھوٹیں گے اللہ تعالی ہماری درست سمت نہرمائی فرمائے آمین